ہر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گنہ گار سمجھتا ہے اور اصل مکی بنتا رہتا ہے اس کے بھی اپنے آپ کو گنہ ہی سمجھتا ہے اور اس کا اظہار بھی کر رہا ہے میں بہت گناہ گار انسان ہوں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور دوسرے شخص کی بات غلط ہے تو اس کو غلط کہنے کے लिए اس کو گنہ گار بھی کہنا صحیح ہے یا نہیں کہ برائی کو جو ہے اگر کوئی شخص برا ہے تو اس کی برائی کو چھپانا چاہیے تو اگر ہم اس شخص کی بر کو چھپاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنی برائی سے आएगा سے نہیں آئے گا برائی کرے گا تو کیا کسی دوسرے شخص کو یہ بتانا کہ اس شخص میں یہ यह ہے تو اس سے بچو یہ کرنا صحیح ہے بہت شکریہ جی اللہ کا بندہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو گناہ گار اپنے کو سمجھنا چونکہ گناہ گار تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے گناہ گار سمجھے آدمی آپ اپنے آپ کو اور اس کا یعنی اقرار بھی کرے تو یہ کرنا بھی چاہیے رب کے حضور کہ ہم جو ہیں وہ گناہ گار ہیں گناہ اپنے کا تصور کرے گا اس کا اقرار کرے تو توبہ کرے گا نا جب اقرار ہی نہیں کرے گا تو توبہ کیسے کرے گا تو گناہ کا اقرار جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اقرار کرنے کے بعد پھر ہمیں جو ہے وہ اس کی توبہ بھی کرنی چاہیے دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ تار کی برائی کو ظاہر کرنا میرے بھائی کبھی تو ظاہر کرنا اور کبھی تو ہے وہ چھپانا یہ دونوں طریقے ہیں اگر تو اس کو برائی سے روکنے کی نیت ہے تو ظاہر کرنا چاہیے اور اگر صرف اس کی فی کرنے کی نیت ہے تو پھر اس کی برائی بیان کرنا ناجائز ہے چاہیے یہ کہ اگر کہیں مسلمانوں سے کوئی دھوکہ کھا رہا ہے تو اس کو بتایا جائے یا جس کی برائی ہے اس کو بتایا جائے کہ میرے بھائی تم نے یہ برائی ہے اور ویسے بھی ماں نے لکھا کہ فاسق کی غیبت, غیبت نہیں ہوتی فاسق کا فسق و فضور جو ہے اس کو بیان کرنا چاہیے اگر فاسق کا کو فضور بنا کیا جائے اور بتوں بوت بوت والوں کو کابروں کو کابر نہ کہا جاتا تو کیسے میرے بھائی یہ سمجھ آتی اس لیے خود بھی آئیے <سلام> ہلکا سے رون تو ان میں آیا طبیعتہ عبی الحمد بھی آیا اور اسی طریقے سے اصول اباد کا زمین بھی آیا لاہین بھی آیا تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں برے کو بعض اوقات برا کہنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اور بعض اوقات اس بھائی کو چھانا ضروری ہوتا ہے وقت کے حالات کے حالات کو دیکھ کر اپنی نیت کو دیکھ کر اس پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے جی اسامہ قادری بھائی